شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق حضرت یوسف پہ لے گئے جی وہاں جا کے بھولی دی مصر کے اندار مشہور ہو گیا جی شاعر کے اندار کہ بڑا ایک حسین لڑکا ہے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے غلام ہے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 اگر شاہی تورا آخر جے نام اگر ماہی تورا منزل خدا مس سمجھے اگر تو بادشاہ ہے تو اپنا نام بتا اور اگر تو چاند ہے تو اپنی منزل تو بتا کہاں ہے اگر شاہی تورا آخر جے نام اگر ماہی تورا منزل خدا مست دلم بردی او دلداری نہ کر دی غمم دادی و غم نہ کر دی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 کتاب میں لکھا ہوا ہے تین دفعہ حضرت تلے سونے کے ساتھ چاندی کے ساتھ مس کے ساتھ وہ لے جس لوں گھر لائی عورتوں نے تانا دیا کہ تو اتنا مہنگا غلام لے آئی ہے کہنے لگی جما دے چند دادم جاں خریدم بےحم اللہ عجب ارزاں خریدم میں بے جان دے کے جان لائی تھی سونا چاندی بے جان ہے باجان ہے میں بے جان دے کے جان لائی ہوں یہ بھی مہنگا سودا نہیں بےحمد اللہ خرید اب دیکھو جی چوتھا حال کا اللہ دیکھ رہے ہو جی. چوتھا حال شروع ہو گیا کا اس شخص نے جس نے خرید کیا یوسف کو مصر کے اندر مصر سے نہیں خرید کیا تھا کوئی کوئی مصر بندہ تھا کیا مصر کے اندر میں نے بہ می اس کا نام تھا جی کتفیر دو لکتے والا کاف کتفیر اور عزیز اس کا لقب تھا کیونکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون اور غزیروں کا لقب کیا ہوتا تھا عزیز کتفیر العزیز عزیز کہا اس شخص نے کہ خرید کیا اس کو مصر کے اندر اپنی بیوی کو اور اس کی بیوی بی کا نام کیا تھا جی رائیل اور زلیخو اس کا لقب تھا بھی پڑھتے ہیں زلی خان بھی کہا اپنی بیوی بی کو اکرمی مسوا اچھا کر اس کا ٹھکانہ امید ہے کہ نفع دے گا ہم کو یا بنا لیں گے اس کو کیا بیٹا ان کے یہاں بیٹا نہیں تھا بیٹا بنا لیں گے وہ کزا لے تو یوسف اور اسی طرح اچھا ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین مصر کے اندر والوات ہے اس سے پہلے لینو پکے نہ باتوں پلائے تاکہ اس کو اچھا ٹھکانا دیں اور تاکہ سکھائیں ہم اس کو طاویل حادیث طویل اس کے دو معنی یاد ہیں نا خوابوں کی تعبیر یا فراست کے ذریعے ہر بات کے انجام تک پہنچ جانا اور اللہ غالب ہے اوپر معاملے اپنے گے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ تو کنویں میں ڈالنے لگے تو اللہ کا معاملہ بالب رہا اللہ کا معاملہ غالب رہا ولبا بالغ شدہ اور جب پہنچے کمال جوانی میں آتنا نا حکم و علما دیا دی ہم نے اس کو نبوت اور علم شریعت حکم کے نیچے کا لکھنا ہے نبوت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 یوسف علیہ السلام تو برگلانے لگی کہ میری مراد پوری کرو اور کرو جی برا دلاتی بہلایا یا اس یوسف کو اس عورت نے کہ وہ یوسف اس کے گھر کے اندر ٹھہرتے تھے ان سے اس کا جی تھامنے سے ورگلایا یہ بات اللہ نے کیوں کہی کہ جس کے گھر میں رہتے تھے اس نے ورگلایا اس لیے تاکہ یوسف علیہ السلام کا کمال پاک دامنی واضح ہو جائے کہ جس گھر کے اندر زلیخو اکیلی یوسف علیہ السلام ہی تھے اکیلے تھے تو اس نے ورگلایا ہوگا سخت کے یا یعنی نہیں دیکھنے والا کوئی تھا پھر بھی یوسف علیہ السلام بچ گئے تو کمال پاک دامنی آیا آیا؟ ہے یا نہیں ہے ایک ورگلانا ہو تو سڑک پہ کوئی عورت آنکھ بارے, مارے چونڈی مارے ہے وہ تھوڑا ورگلانا ہوتا ہے اور اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر رہے اکیلے ہیں ٹھیک ہے جی؟ مرد بھی اکیلا ہے عورت بھی اکیلی ہے اس نے ہر طریقے پہ ورگلایا گر پڑی ہوگی کیا کیا ہوگا لیکن اللہ نے اسے کو بچا لیے کمال اشتہارت ہے کمال پاک دام بہلایا پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ یوسف اس کے گھر کے اندر دے اپنا جی تھامنے سے اور بند کر دیے گھر کے سارے دروازے اور کہنے لگی ہائی تلگ حی تمن عجل یہ اسم فیل ہے جی کیا ہے اسم فیل مبنی بر با معنی بامان ہے عجل اور روایتا بمن امل پڑھا تھا اسمایا فال امر حاضر کے معنی میں ہے یہ بھی ہے تا عصم با معنی عجل ہے امرات جلدی کر اقول و لاکا لاکا جار بجو کس کے متعلق ہے اقول ہو کے نہوی ترقیم میں بیان کر رہا ہوں جلدی کر کہتی ہوں میں تجھ کو کالا یوسف علیہ السلام نے رد کر دیا اور کتنے معنی بیان کیے چار معنی پہلا مانے معاذ اللہ نمبر ایک لکھو مانے نمبر ایک ماض اللہ پناہ بخا یعنی یہ کبھی فیل ہے یہ کیا ہے کبھی فیل ہے فوش ہے بے حی ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ماض اللہ نمبر ایک انح ربی معنے نمبر دو بے شک عزیز مصر میرا مربی ہے ایک تو اللہ کی نا فرمانی کروں دوسرا عزیز مصر میرا کیا ہے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 تے نہیں کامیاب ہوتے حق پر امو کہ چار مبا نے کر کے رد کر والا قد ہمت بھی اعلان کا کی دیا ہے قد کیا ہے تحقیق کیا ہے اور البہ تحقیق پختہ ارادہ کیا زلیخا نے ساتھ یوسف کیس یہ مانا سمجھ اگیا نا پکا ارادہ کیتا بے حیا کا برائی کا لیکن بعد مولوی صاحبان اگے مانا کرتے ہیں کہ ارادہ کیا یوسف نے بھی ساتھ اس کے یہ معنی ٹھیک نہیں ہے میں جو معنی کرتا ہوں نا وہ معنی سمجھ دیئے کہ ہما بہا یہ جزا مقدم ہے لولا ارہ برہان ربی شرط کا ہے مخر کوفیوں کے نزدیک جزا مقدم ہو جاتی ہے میں بہت سے مقامات میں کوفیوں کا مذہب لے رہتا ہوں نہ اندر میں اپنی کتاب میں بھی ذرائع لکھی ہیں ترغیب القوام میں ہمہ بیا جزا مقدم لولا رابرہ کیا بنے گی دیکھو جی آپ نے عمر اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا لیکن علی ہے تو عمر نہیں ہوا یہ بھی لولا ہے لولا رابرہ نبی اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھی لہٰذا ارادہ ہی نہیں کیا آہ آہ یہ مانا ہے وہ کون سی دلیل تھی نبوت کون سی دلیل کہ اللہ نے یوسف یوسن کیا بنایا وہ نبی بنایا نبی کیا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے گنہ وہ کیا ہوتا ہے نبی ہاں معصوم تو اللہ نے یہی دلیل دی کہ نبی بنایا نبی معصوم ہوتا ہے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 تو دل کرے گا پینے کے لیے نہیں لیکن پیو گے با اتنا جیسے روزے دار پیاسے کا دل تو چاہتا ہے پینے کو لیکن پیتا نہیں رکا ہوا چاہے گا روز آئے بھائی اتنا ہی رہا تھا کیا ولہ عالم کزا لے کا ارے نا برہار کزا چلی کھو کزا لے کا اسی طرح دکھائی ہم نے یوسف کو دلیل اسی طرح دکھائی ہم نے یوسف کو کیا دلی کیوں کیوں دلی لکھائی دکھائی لے نہ صرف تاکہ پھیرے ہم اس سے گناہ سیرہ کو اور گناہ کبیرہ کو میرے محترم ذرا غور کرنا ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے اور ہم اس کو روکتے ہیں ٹھیک نا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 ہی کہے جو صبح خود نہیں گناہ کی طرف جا رہا ہے کیا رہا ہے گناہ. گناہ وہی زلی خل کی صورت میں گناہ رہا ہے اس کو تکہ نہیں کیا ہے تانکہ پھیر دیں ہم اس سے سیرا گناہ کبیرا گناہ کو انہو واقعی وہ ہمارے بر برگزیدہ بندوں میں سے ہے اس پہ مولانا سعیدی لکھتے ہیں کہ زلی خان کہ جب یہ ارادہ ہوا نا تو اپنا دپٹہ اتار کے بھت پہ ڈالا اس پہ بت پی ڈالا یوسو نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے وہ کہ خدا ہے معبود ہے اس کو چھپا رہی ہوں حضرت نے مرا تو اپنے محبوب کو چھپائے گی میرا محبوب وہ چھپ سکتا ہے مگر جنا بھی نہ ہے تو مولانا لکھتے ہیں وہاں شادی سنگے شرم سار مرا شرم نا یا تو, تو سانج کے سامنے بدھ کے سامنے شاپ ہو گئی مرا شرمنا پر باپ ابواب ہے یا باب ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر سات مکان تھے ہاں? اور سات دروازے تھے تو ابواب کہنا چاہیے باب کہنا چاہیے ابواب کہنا چاہیے نا اگر سات مکان تھے سات تو میں نے کیا کہا تھا کہ ماحول تھا ایک اس کے دروازے کیا تھے مختلف تو بند کرنے کے لیے تو سارے دروازے بند کیے لیکن بھاگنے کے لیے ایک دروازہ کافی نہیں وہ مکان دیکھا ایک دروازہ بول کے بھاگے تو دونوں دوڑے دروازے کی طرف جب دوڑے تو زلح خانے عشق کی مستی میں آ کے پیچھے سے جو ایسے کھینچا حضرت یوسف کے کرتے کو پھاڑ ڈالا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 سزا میں یہی تجویز کرتی ہوں کہ اس کو جیل میں ڈال دو کیا سزا ہی خود تجویز کی یوں نہیں کہا کہ قتل کرو جیل میں ڈال دو چھپ چھپ کے دیکھتی رہوں گی جیل میں ہاں کال آتے کہنے لگی کہ زلح خان کا بوتان ہے تو معلوم ہوا عورتوں کا عشق کچا ہوتا ہے عورتوں کا عشق اگر پکا ہوتا ہے تو بوتان باندھتی نہ باندھ خود مر جاتی چاہے کہنے لگی نئی سزا اس شخص کی جو ارادہ کرتا ہے تیرے آل کے ساتھ برئی کا مگر یہ کہ قید کیا کی کہنی ہے یا کوئی اور عذاب ہو دردناک کالا جواب بہتان حضرت نے بہتان کا جواب دیا پر میں اسی نے تو ورایا تھا مجھ کو میری ذات سے خدا کی قدرت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک عورت وہاں سے گزری وہ بھی اسی خاندان کی عزیزِ مصرا زلیح خان کے خاندان کی اس کی گول میں کیا تھا بچہ تھا وہ بچہ بھول پڑا ایک تو بچے کا بھولنا سبحان اللہ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کی قدرت کی دلیل تھی اور دوسرا دلیل بھی ساتھ دی اس بچے نے بولنے والے نے کہ دیکھو اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو زلیحاں جھوٹیا یہ سچائے اور اگر اس کا کرتا آگے سے پٹا ہوا ہے تو پھر زلیح خان سچی اور یہ جھوٹا دیکھا تو وہی بات تھی اور گواہی دی من اور نے خان کے احال سے مشہور تو یہ ہے کہ شیر خار بچہ کا لیکن ایک روایت یہ بھی کہتے ہو کیا کہا نوجوان مرکہ کا مشہور وہی ہے شیر خار بچہ ان کا نہ قمیص دلیل آدھی لکھو اگر ہے قمیص اس کا پھٹا ہوا آگے سے تو یہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر کبھی سے اس کا پٹا ہوا پیچھے سے تو زلح خان جھوٹھی اور وہ کیا سچوں میں سے ہے تو زلح خان کیا ہو گئی جھوٹھی خاں ہر چی گو یت میں دروگاست درو گے او چرا بے فروغ زلح خان جو کچھ کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے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 پھر جب دیکھا اس کے قمیض کو پھٹا ہوا کیسے پیچھے سے تو فرمایا من قید کنہ بے شک یہ تمہاری چالاکیوں سے ہے ذلائخہ یہ تمہاری عورتوں کی چالاکیوں سے ہے بے شک کی تمہاری بڑی ہے قید منا چالاکی مکر و خیر تمہارا بڑا ہے اب دیکھو شیطان کے بارے میں دوسرے مقام پہ کہا گیا ہے کہ شیطان کا قید کیا ہے ان نہ قید شیطان کہنا صحیح تھا لیکن عورتوں کے قید کے مطالعہ کیا گیا گیا ان کا قید کیا عظیم ہے اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں پیر صاحب گئے مرید کے گھر تو مرید نہیں تھا اس کی عورت بیٹھی تھی بیوی بی. وہ دانے صاف کر رہی تھی یہ ہوتا ہے نا ہاون دستہ ہاون دستہ کے ساتھ ایسے چاہیے بھی مارے گا پیر صاحب نے گھوڑی دوڑائی آگے گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کا خامند آ گیا پوچھا یہ میرا پیر جو جا رہا ہے گھوڑی پہ اس کو ٹھہرایا نہیں تو کہنے لگی وہ مجھ سے یہ دستہ مانگتا تھا مولا تو میں نے نہیں دیا کہ صرف ناراض ہوگی بدماش یہ پیر سے پیارا کرتی ہے تو وہ دستہ لے لیا ہم مولا کہتے ہیں اس کو ہاتھ میں لیا دوڑا پیر کے پیچھے سمجھے پیر کو ایسے دکھاتا تھا اور دوڑتا تھا پیر نے سمجھا یہ بدماش مجھے بارے گا وہ عورت نے کہا تھا نا اب وہ دکھاتا پیر تھوڑی دوڑا اب ایک عورت نے دو کو پاگل بنایا نہیں بنایا ہے یوسف آر دن ہاذا یوسف ایراز کرو اس بات سے یوسف کو کیا کہا ایراز راز کرو اس بات سے چھوڑو وسطمبے کے اور معافی مانگ تو اپنے کی یوسف سے تو سے سے اور تو خطا وار کالا نشو ایک رکو آگے پڑھیں پھر ختم کریں گے بھائی جس طرح مشک پھیلتی ہے نا اسی طرح عشق بھی پھیلتا ہے تو بات پھیلتی پھیلتی سارے مصر کے شاہ کے اندر پھیلتے ٹھیک ہے نا تو شاہی خاندان کی عورتیں زلیخہ بھی کس خاندان سے تھی شاہی خاندان شاہی خاندان کی عورتیں بیٹھی اور آپس میں چے میں گوئی کرنے لگیں کہ دیکھو زلیخان کا حال چندری رن ہے یہ تو کیا ہے بےکار اور آتا ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ کیا لگاتی ہے عشق لگاتی ہے عشق لگانا تھا تو کسی شہزادے کے ساتھ لگاتی کس کے ساتھ یہ نہیں کہ پاک دمن عورتیں تھیں وہی چندریان بےکار عورتیں تھیں بہت پراس بے عورتیں تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ عشق کس کے ساتھ لگاتی شہزادے کے ساتھ ننیادار کے ساتھ یہ اپنے نوکر میں مری پڑتی ہے ضلع خان کو جب پتہ لگا کہ اس قسم کی حرکات کر رہی ہیں تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں ان کو دعوت کروں عورتوں کو دکھاؤں کہ میرا محبوب جو ہے عام غلام ہے یا شہزادے بھی اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں یہ تو چودھری کا چاند ہے دیکھیں گی تو پھر پتہ چلے گا تو عورتوں کو دعوت کر دی آ عورتیں پھل فروٹ رکھ دیئے اور دے دی سمجھے جی پہلے ان کو کاٹ کے کھو اور مرغ پلاؤ بعض دیکھو کالا دی. نسوتن فلم مدینہ یہ کتنا حال ہے جی چھٹا ہال لکھو یہ فلم مدینہ کا بعض لوگ مانا یوں کرتے ہیں کہ کہا عورتوں نے شہر میں یہ غلط مانا ہے اس کا من یوں کہو کہا شہری عورتوں نے کیا منع کرو گے آ وہ عورتیں جو شہر میں رہتی تھیں کہا شہری عورتوں نے شہزادیں تھیں وہ بھی کہ عورت عزیز کا حال دیکھو بہلاتی پھسلاتی اپنے غلام کو اس کی ذات سے تاکہ برفتہ کر دیا اس کو محبت نے بے شک ہم دیکھتی ہیں اس کو کس اس کے اندر غلطی سریک کے اندر سر غلطی ہے پہ پیاشق ہوتی فلمہ سامیہ بمکر انا تدویر جی تدبیر اظہار عذر آپ نے عزر کو ظاہر کرنے کی تدبیر کر رہی ہے سنا نے ان کی بد گوئی کو کہ بد گوئی اسی لیے کہہ رہی ہے کہ وہ نیک عورتیں تھوڑی تھیں کہ نیکی کی ہدایت کر رہی تھی جب سنی بد گوئی ان کی تو کاسر بھیجا ان کی طرف اور تیار کیا ان کے لیے کیا متا کا متا کا من مجلے سے تان بھی کر سکتے ہو تکیہ گاہیں بھی کیونکہ جہاں بڑے بڑے لوگ ضیافت کرتے ہیں نا مہمانی تو تکیہ رکھتے ہیں یا نہیں تکیہ گاہیں مجلس سے اور دے دیا ہر ایک کو ان میں سے چری کہ پہلے جی پھل کھاؤ فروٹ بروٹ کھاؤ چرو کے ساتھ کاٹو بال میں مرغ پلاو آئیں گے اچھا جی اب پھل انہوں نے لیے چھری ہاتھ میں تھیں اور یوسف علیہ السلام کو بلایا کسی کام کے لیے حضرت غلام تھے نا بلا سکتی تھی او ہو تو کا ہوفتا ہوئیں مخبوط الحواس ہوئیں کہ بجائے اس کے چرییں کس پہ چلاتی ہاں پہ اپنی انگلی کاٹ ڈالی تو ضلع خان نے دیکھا رتو راتے رتو رات <laughs> <laughs> سب <laughs> نے کاٹ کی آج جو میدان میں کے بردہ دل بردہ یہی ہے جس کے اوپر تم تانا کرتے تھے بلا گرتا تو عورتوں نے کہا واقعی واقعی تو مجبور تھی اب تو ٹھیک ٹھاک ہے <laughs> <laughs> اور کہنے لگی نکل تو ان کے اوپر فرما رائے نہ جب دیکھا ہاتھ اپنے کلنا اور کہنے لگی ہاشا للہ پاک تو اللہ ہے، یا ہاشا للہ کا منع یہاں سبحان اللہ کا ہو، تاجو والی چیز کو دیکھ کے کیا کہا جاتا ہے سبحان اللہ ماہذا بشارا یہ تو بشار نہیں معلوم ہوتا نہیں یہ اللہ ملکم کریم فرشتہ ہے معذہ فرشتہ دو وجہ سے کہا ایک تو حسن جمال کی وجہ سے دوسرا پاک دامنی کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یوسف تو ہماری طرف نگاہی نہیں کر رہا یہ تو بھی فرشتہ معذد ہے اس کے اوپر ہماری امی فرماتی ہیں بی بیشر ضی اللہ تعالی عنہ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 ایک جیل کا راستہ دوسرا زلح خان کی برائی کا راستہ تیسرا راستہ تو نہیں تھا نا کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کے غلام تھے زر خرید بھاگ سکتے تھے کہیں زر خرید غلام تو نہیں بھاگ سکتا نا اپنے مالک سے یا تو اس کے گھر میں رہوں سمجھے جی وہ برائی برائی ہے یا پھر کہاں چلا جاؤں جیل میں چلا جاؤں جیسے وہ کہتی ہے تو حضرت دعا مانگی اے اللہ اس معاشیت سے مصیبت مجھے منظور ہے معاشیت منظور نہیں کمزور ہے مصیبت جیل جانے منظور ہے آخر جیل میں چلے گئے اس کے اوپر میرے حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوسف علیہ وسلم اگر عافیت مانگتے نا جیل کی وجہ کا تو اللہ تعالیٰ کوئی طریقہ عافیت کا نکال دیتے لیکن تقدیر میں وہی وہ تھا جیل میں بھی جانا تھا پھر واپس بھی آنا تھا دعا یوسف کا یوسون میرے پروردگار جیل محبوب ترین حترا میرے اس چیز سے کہ بلاتی ہیں وہ عورتیں مجھ کو تراف اس کے بھائی اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کا مقرو پھڑے تو مائل, جی? अस و, अस و مائل ہو جاؤں گا ان کے یہ لفظ کیا ہے جی اسبو اسبو کا مانا مائل ہو جاؤں گا عام مول صاحبان اس کا معنی کرتے ہیں کہ پہنچ جاؤں گا یہ غلط معنی ہے کیا تھا کیونکہ پہنچنے کے لیے باب دوسرا ہے وہ عصاب یوسیب و صابن یہ وہ باب نہیں یہ باب سبا یسبو کون سا باب ہے اصل میں اسبو تھا یہ جاز کی وجہ سے باؤ گر گئی تو اسبو ہو گیا یہ سبا کا باب ہے سبا یسبو سبا کا مانا میلان ہونا کسی طرف کیا آ مائل ہونا جیسے ہماسے کا شعر ہے صبا قلبی و مالا کی میلا و ارکانی شیال یا اسیلا شاعر کہتا ہے اے اسیلا میرا دل تیری طرف مائل ہو گیا ہے صبا کل بھی مالا میلا کا میلا میرا یہ خیال ہے لیکن وہ پورا آف نہیں ہوگا خیال وہ یہ ہے کہ جیسے یہ مشکل الفاظ ہیں نا میں ان کا معنی بیان کروں اور ہر معنی کی دلیل پیش کروں شعراء عرب سے کیسے یہ ہے کیا لیکن پورا نہیں ہو سکے گا وہ اس لیے کہ آج کل عرب کے شعر سمجھنے والے مر گئے ہیں آج کل عربی وہی بولتے ہیں جو منجا کہتے ہیں عام کو سمجھے جی ہاں وہ میرے پاس عربی ہے وہاں سمجھے جی تو میں نے ان کے سامنے شعر پڑھا اس کا یعنی اپنا مقامات کا لبست الخمیسہ تب ذلخیسہ بان شخصی فی کل شیشہ سیار تو واضیہ او بول اطان اوری وول قنیسا ول تو مجھے کہنا تھے تتکلم تتکل ہندیا یہ آج کل کے ارجو کا حال ہے کہ ہندی زبان بولتے ہو جیسے مؤسلم کے اندر لکھا ہوا ہے نا تو ایک شاعر تھا اس نے عربی کے مشکل لفظ کہے تھے نا تو انہوں نے کہا اس کا جن جو ہے وہ ہندی زبان بول رہا ہے حالانکہ وہ عربی ہندی نہیں ہاں دی دیکھو جی اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کا مکرو فریب تو میں میل ہوں گا ان کی طرف اور ہوں گا میں جاہلین میں سے کیونکہ برے کام کرنا کس کا کام ہے جائے پس جا اللہ نے قبول کی دعا اس کے رب نے وہ پھر ان سے ان کا مکر پھرے بننا سمے لگ سمہ پھر اد کی رائے یہی ٹھہری آپس نے مشورہ کیا عزیز مصر نے اس کے رشتہ داروں نے ذرا غور کرنا عزیز مصر اور اس کے رشتہ داروں نے آپ نے مشورہ کیا کہ اگر یوسفِ رہتا ہے نا یہ ہے حسین و جمیل ضلع خان کے دل میں اس کا عشق گھر کر گیا ہے تو بار بار ورغلائے گی یا نہیں بار بار ورغلائے گی یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے ہر وقت ہمیں بدنام کرتی رہے گی اچھا یہ ہے کہ کسی نہ کسی تدبیر سے اس غلام کو کہاں بھیج دیں جیل میں بھیج دیں تو نام مراد میں بیوقوف ہونے اللہ کے نبی کو جیل میں بھیجا لیکن غلط طریقے میں کیا کیا بازار سے لے گئے کیا بازار سے لے گئے مجموعی ساتھ تھا اور شہرت دیتے گئے کہ یہ ہمارا غلام تھا کہ اس کو چھیڑ رہا تھا اپنی مالک کو چھیڑ رہا تھا بدلا نہیں لگاتے گئے اس لیے ہم اس کو کہاں ڈال رہے ہیں جیل میں ڈال رہے ہیں نے یہ حرکت کی انہوں نے یہ آگے آئے گا یہ بات دیکھو جی سما بدا علا پھر ظاہر ہوا واسطے ان کے یعنی ان کی رائے یہی ٹھہری باوجود اس کے کہ کے انہوں نے دلائل آیات کا منا دلائل حضرت یوسف کی اسمت کے دلائل تو حضرت یوسف کی اسمت کے دلائل کون سے تھے تھی دی؟ وہ ایک تو بچہ ہی بول پڑا یا نہیں بول پڑا ایک قسم موجا تھا پھر وہ دلیل آدھی تھی یا نہیں کیا ایک کپڑا پیچھے سے پھٹا اور خود فیصلہ کیا کیا کہ نے عزیز مصر نے اس کے بعد ضلع خان عورتوں کے سامنے اقرار کیا بالا کجراوت تو تو یہ دلائل اس بات کے دیکھنے کے باوجود کیا کہنے کے گے لیا چنند البتہ ضرور قید کریں گے اس کو ایک وقت کا تو میرے حضرت کو جیل کے اندر بھیج دیا واقب الحمد للہ اللہ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات شہید